مسئلہ یہ ہے کوئی اگر ایسے کلمات کہے تو یہ کفریہ کلمات اللہ تبارک و تعالی اوپر جانے سے نیچے آنے سے یہ پاک ہے؟ یہ اصل میں ایک قصہ ہے وہ اسی کے ساتھ محدود جس کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مسنوی شریف میں لکھا اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ایک انپڑ دہاتی تھا اتنی معرفت نہیں تھی میں یہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی خالق اور مالک تو وہ اپنی جہالت میں اور علم ہودی کی وجہ سے کہنے لگا اے اللہ تعالیٰ تو کہاں رہتا ہے اگر تو زمین پر رہے تو میں تجھے تازہ دودھ پلاؤں اور تیری میں خدمت کروں اور تیرے پیر دباؤں وہ اپنی اس میں کہہ رہا تھا موس علیہ السلام نے جب سنا تو اس پر غزبناک ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا تم نے ہمارے بندے کو ناراض کر دی ایک واقعہ ایسا جو جہالت میں اپنے عدم علم کی بنیاد پر اس نے کہا مگر کہا خلص سے کہ وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ لیکن اب تو سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک کا وطالعہ جو ہے یہ بھی کہنا جائز نہیں کہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے اس کے لیے کلمات جو اس کی شان کلا وہ یہ ہیں کہ ہر جگہ و موجود ہے اس کی وجہ کیا ہے حاضر اس کو کہتے ہیں جو جسم اور جسمانیت کے ساتھ سامنے موجود علامہ راغب اس جو قرآن مجید فرقان حمید کے لغت کے ماہر وہ کہتے ہیں ناظر اثر میں آنکھ کے اس تل کو کہا جاتا ہے کہ جس سے نظر آتا ہے جس کو کالا پانی کہتے ہیں نازر ہی اللہ تعالیٰ ان دونوں سے پاک ہے تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہر جگہ شاہدوں موجود ہے یہ اس کی شان کے مطابق ہے اور ایسا کہنا اور مجلس میں اگر کہا جائے فوراً اس کو ٹوک دے اس لیے کہ حدیث شریف میں علامہ امام نووی رحمت اللہ تعالی نے اس کو نقل کیا کہ کسی کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے اور وہ علم رکھتا ہو ہر آدمی اس کا علم تو رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے پیر نہیں کہ پیر دبائے اللہ کے ہاتھ نہیں کے ہاتھ دبائے اس کو روک دیا جائے اور اگر کسی غلط چیز کو کہتے ہوئے کوئی آدمی اگر اس کو سنے تو علامہ نووی نے حدیث شریف لکھی کہ حضور نے فرمایا وہ گونگا شیطان کوئی حرام بات ناجائز بات کفریات بکرات اس کو روک دے ٹوک دے اس کو تو ایسی بات پر جو مجلس کا آپ نے ذکر کیا جو مجلس بیٹھے ہوئے لوگ اس کو ٹھوک دیں گے توبہ کرو یہ کلمات تم نے صحیح نہیں کرے ہاں